بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالنَّازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سب اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں فالسابقات سبقا پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں فالمدبرات امرا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں یوم ترجف الراجفا کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا تتبعہ الراجفا پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا قلوب یومئذن اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اب سوروہ اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے ادا کم بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے تلك کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو مجھے بے زیاں ہے فاغی واحد وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی فا باہی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جما ہوں گے ہل اتا کا حبیث موسا بھلا تم کو موسا کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پرور نے ان کو پاک میدان یعنی تو اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فق الحلہ کا اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے إِلَى رَبِّكَ اور میں تجھے پرور دگار کا رستہ بتاؤں تاکہ خوف پیدا ہو فواغ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی فقاف مگر اس نے جٹلایا اور نہ مانا ثُمَّ أدبر يسعى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 لا لمن جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے أأنتم أشد خلقاً أم بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا وفا سم کہا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا وہ نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی کا دہا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا ملا ما وہ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا متا اللہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا فا بت الک تو جب بڑی آفت آئے گی یوم سانسا اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا لمن اور دوزت دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی فع تو جس نے سرکشی کی وہیات دنیا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا ف هي اس کا نلانا اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا المک اس کا ٹھکانہ بہشت ہے یس الونک عن الساعه ایان مرساها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فیما انت من ذکرا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو الہ ربک من تہا اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے انما انت منذر من یخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثو الا عشیتا او ضحاها